کوئی تو ہے جو نظام ہست کیے ہیں احکام اس کے انزلنا فی اور اتارا ہے بیچ اس صورت کے آیات خلم کھلے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور حدود کو معطل نہ کرو نصیحت حاصل کرو اور حدود کو اللہ کی حدیں جو ہیں حدود کو معطل نہ کرو پہلا حکم جس کا بیان ہے ازانیہ تو عورت اور مرد اگر غیر شادی شدہ ہیں تو چابک مارو ہر ایک کو ان میں سے سو چابک غیر شادی شدہ ہیں اگر رہ گیا جو شادی شدہ ایسا کرے اس کی سزا کا حکم حدیث میں ہے کہ اس کو رجم کرو اور نہ پکڑے تم کو بے ماں ساتھ ان دونوں کے کوئی نرمی اللہ کے دین کے حکم میں نرمی مت کرو اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ اور دن قیامت کے ساتھ کوئی نرمی کا برتاؤ نہیں کرنا سعودی عرب میں جو حد لگائی جاتی ہے وہ مار رہے ہوتے ہیں اور جس کو حد لگائی جاتی ہے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے ایسے زور سے لگاتے ہیں کہ بجائے رونے کے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے البتہ لوتی کی حد جو ہے وہ بے مثال طور پہ لگاتے ہیں ہم نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ظانی کی حد ہے وہ ایک مذاق ہی ہے مذاق اور حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے حکم میں نرمی برتنے کی گنجائش نہیں ہے اور چاہیے کہ حاضر ہوں موجود ہونے چاہیے ان کو تکلیف دیتے وقت ایک جماعت مومنوں کی اصے سر لوگ جرگے کے لوگ ستھی لوگ موجود ہونے چاہئیں دوسرا حکم ذانی مرد جو ہے نہ نکاح کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرق عورت کے ساتھ اگر یہاں نہیں ہوتی تو پھر عبارت ایسے ہونا چاہیے تھی ازانی لا ین کے لا یون جزم ہونا چاہیے تھا جزم نہیں ہے معلوم ہوا یہاں یہ نہیں کسی کا نہیں خبر کا ہے اب مانا کیسے کریں گے زانی مرد جو ہے وہ قتل نہیں نکاح کرنا پسند کرتا مگر یا تو زانیہ عورت یا مشرقہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے شریف عورت وہ پسند نہیں کرتا اسی طرح جو زانیہ عورت ہے وہ بھی چاہے گی دل سے پسند کرتی ہے یا زانی مرد کو یا مشرق مرد کو وہرمزالقال المومنین اور فطرتی طور پہ ایسی پسند جو ہے مومنوں پر حرام کر دی ہے اللہ نے یعنی مومن آدمی جو شریف التبا ہے فطرتی طور پہ وہ زانیہ اور مشرق کو پسند نہیں کرتا الخبی لل خبیسی وقت بون تو یہ بات. اب مانا یہاں اگر خبر والا کیا جائے گا تو حرمہ میں بھی خبر ہوگی یعنی طبی طور پہ حرام کر دیا گیا ہے منع کر دیا گیا ہے یعنی شریف التبا جو موحد آدمی ہے اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کو پسند نہیں کرتا ہاں ہاں اسی کی طرف نکاح کی طرف حر مزالق المومن اور ایک معنی جو ہے حر علی المنین بعض مفسرین نے چونکہ یہاں حکم بنایا ہے کیا مطلب اس کا قانون یہ ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے خبر یقینی ہو یہ بات مفستری نے نہیں لکھی جہاں خبر من اللہ یقینی ہو وہاں خبر بمانا امر ہوتا ہے خبر بمانا تیسرا ہے نا الحمد یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے مانا امر ہوگا کولو یہاں للہ لا ینکو الا ازانی یہ خبر من اللہ ہے اللہ چونکہ خبر دے رہا ہے اور یہ یقینی ہے لہذا امر کے حکم میں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ حکم کرتا ہے کہ زانی جو ہے وہ قطن نہ نکاح کرے مگر ساتھ زانیہ کے یا مشرقہ کے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ زانیہ عورت کو کہیں ڈھنگ نہ ہو تو کو مشرق تلاش کرنا چاہیے یا زانی تلاش کرنا چاہیے اور منع کر دیا گیا ہے یہ کام مومنوں پر یعنی اس کے مٹ کا آدمی تلاش کرنا چاہیے جس مت کا وہ آدمی ہے اسی مٹ کا رشتہ بھی اسے چاہیے ضرور خبر کا مانا اگر ہوگا بمانا ہے امر تو اللہ کا حکم ہو جائے گا کہ ایسا مت کرنا چاہیے کہ کوئی شریف آدمی ہو یا عورت اس کے لیے کوئی مشرق یا زانی تلاش کیا جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ زانی کے لیے ضانی یا مشرق ہونا چاہیے اور اگر محض خبر ہو تو پھر فطرتی تقاضے کی خبر ہوگی کہ زانی آدمی مرد یا عورت جو ہے ان کا فطرتی خبیر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یا زانی کو پسند کرتے ہیں یا مشرق کو پسند کرتے ہیں اور جو ایماندار ہیں ان کا فطرتی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے نکاح کو پسند نہیں کرتے تو ہر تو صرف مومنوں پر لگتی ہے معاشرہ ہے اسلائے عقائد کی بات نہیں اسلحہ معاشرہ کی بات نہیں وہ کبھی سرزد ہو جانا اس پہ تو بحث بھی نہیں ازانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مفائل پہ الفلام داخل ہے اس کا نام ہے یعنی اس کا غطیرہ ہی انا کرنا ہے اس کا کام ہی ذنا کر اس کا پیشہ ہی سنا ہے یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں تیسرا حکم اب ایک بات البتہ سمجھ آ گئی کہ زانی اور مشرق کو اکٹھے بیان کیا گیا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ نام تو الگ الگ ہیں ورنہ جو مستقل زانی ہے وہ وہی ہے جو مشرق ہے. مومن آدمی مرد ہو یا عورت ہو مستقل وہ زانیہ نہیں ہو سکتے مشرق اور زانی کو اس لیے اکٹھے ذکر کیا گیا ہے جیسے زانی آدمی ایک عورت پہ صبر نہیں کرتا ایسے ہی مشرق ایک اللہ پہ صبر نہیں کرتا اور بے صبر آدمی اصل ہے مشرق بے صبر آدمی ضرور غیر اللہ کی طرف جھک جائے گا اور اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جھکنے والا ہی اصل مشرق ہے اس لیے جو مستقل جس کا پیشہ ہے اس کرنا یا کروانا وہ کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا ہاں اس لیے تیسرا حکم جو لوگ بوتان لگا دیتے ہیں پاک دامن بیبیوں پر موسنات اس کے بعد پھر وہ نہیں لے آ سکتے چار گواہ گواہ بھی ایسے جو آ کے ایک ایک گواہ کا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کل میل فل مک جیسے سرمچو سرمے میں ہوتا ہے اس حال میں دیکھا ہے کل میل فل مک وہ گواہ ایسے نہیں لے آ سکے تو فجل دوہم سمان ہی جلدا وہ حد قذف کی لگاؤ اسی اابک مارو کیا نہیں سمجھ رہا جو وہ لوگ جو یرم نلم و صنعت جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر موسنات کا کمانا یہاں پاک دامن ہے شادی شدہ نہیں پاک دامن عورتوں پر پھر وہ تہمت اپنی کے اس بات کے لیے چار گواہ بھی نہیں لے آ سکتے ہاں ہاں گواہ بھی چار ہوں اور ہر گواہ کی شہادت یہ ہو کل میل فل رائے کل میل فل مکحلہ اس قسم کی گواہی نہیں لے آ سکے تو پھر ایسی تحمت لگانے والوں کو اسی اَسی کوڑا لگاؤ اور کے لیے دو دیو جتب دیو جتب دیو چار لازمی ہے اس کی حکمت کیا ہے یا علت کیا ہے علت تو اللہ جانتے ہیں کہ چار کیوں ہے اللہ کریم نے جو چار کا لفظ کہہ دیا ہے اب اس میں کیڑے نکالنا یا علت پوچھنا یہ مسلمان کی حالت تو نہیں تو نہیں. حکمت تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں ہاں حکمت پوچھو نا علت کیوں پوچھتے ہو علت تو اس کی خ... وہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے کاموں میں علت تلاش کرنے والے لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہاں حکمتیں تلاش کرتے آئی سمجھ حکمت اس میں یہ ہے حکمت اس میں ہے کہ چار آدمی ایک جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے دو آدمی آپس میں اتفاق کر سکتے ہیں چار آدمی مل کے بے لفظ ہی بے ن ہی ایک جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے ولا تقبل ہم شہادت آبادا پھر جن سے یہ سرزد ہو گیا ہے جنہوں نے تہمت لگائی ہے اور ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کسی معاملہ میں ان کی گواہی آئندہ کے لیے قبول نہیں کرو وہ اللہ کو ملفاسکون کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ حد سے نکل گئے ہیں اب سوال یہاں ہوتا ہے کہ فاسقون قرآن پاک تو جہاں بھی بیان کرتا ہے تو درجہ کامل بیان کرتا ہے فاسق درجہ کامل جو ہے وہ تو کون ہوتا ہے کافر ہوتا ہے معلوم ہو گیا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ کسی پاک دامن بی بی پر ایسی تہمت نہیں لگا سکتا کس کی شہادت کا نصاب بھی پورا نہ ہو سکے یہ عادت ہے تو منافقین کی ہے کافروں کی ہے مسلمان ایسا نہیں کر سکتا یہ قانون ہے کہ مسلمان جو ہے اس کا اسلام معاملات سے پرکھا جاتا ہے جس کا لین دین معاشرہ معاملہ صحیح نہ ہو اس کو برملا شریعت کہتی ہے کہ یہ کافر ہے کیوں کہ دین کا معاملہ, اصل عقیدے کا معاملہ تو اندر ہوتا ہے نا آدمی کا پتا چلتا ہے تو معاملات میں چلتا ہے کہ معاملات کیسے ہیں کسی پر زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے کسی پہ تومت لگا رہا ہے بہتان لگا رہا ہے کسی کا حق آ رہا ہے مال بٹور رہا ہے چندے کی شکل میں یا تجارت کی شکل میں معاملات جب دیکھا جائے گا معاملات اس کے خود فتوا دے گے کہ اس کے اندر وہ اللہ کی الوحیت والا عقیدہ نہیں ہے اگر ہوتا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا پیشہ یہی ہو جائے کہ بدماشی کرتا پھرے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان لوگوں سے مومن مراد نہیں ہے کیونکہ مومن آدمی جو ہے مل فاسکون کا فتوہ ان پہ تو نہیں لگ سکتا یہی وجہ کہ آگے کہہ رہے ہیں ازین تابو ممباد کا ہاں وہ لوگ فسق سے وہ نکل جائیں گے جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد وہ اور اپنی اصلاح بھی کر لی اپنی اصلاح بھی کر لی فعن اللہ کا فور رہے آپ دیکھیں پورے قرآن مقدس میں جہاں بھی ایسے لفظ آتے ہیں الزین تابو و اسلحہ یا بین الذین تابو من قبل ان تخد رضی ن تابو و اسلحہ سما بین وغیرہ یہ سارے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ کا قرآن کافر کہتا ہے کیا کہتا ہے کافر کہتا ہے پہلے کافر تھے اللزین تابو آپ اگر توبہ طائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں تو اب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا یعنی معلوم ہوا کہ اس توبہ کرنے سے پہلے وہ کیا تھے کافر ہو گئے تھے یہ عام طور پر اس چیز کو گناہ نہیں سمجھا جاتا نا مولوی آپس میں مل بیٹھتے ہیں یا دو جٹ مل بیٹھتے ہیں تم تراغ کی باتیں کرتے ہیں کسی کے خلاف کوئی بات تاک دینا کسی کے خلاف بات کوئی تحقیق نہیں ہوتی سنی سنائی کو اور ہیل رکھتے ہیں بچارے حالانکہ بات یہ ہے کہ کسی کی عزت جو پاک دامن مسلمان مرد ہے یا عورت ہے اس کی پیٹ پیچھے اس کے خلاف ایسی تہمت لگانا کہ اس تہمت کے اس بات کے لیے شہادت کا نصاب بھی پورا نہ ہو پھر بھی وہ اس پہ بزد ہوں کہ اس کے اندر یہ ایب ہے تو یہ طریقہ کار مسلمان کا نہیں ہے کس کا ہے کافر کا ہے اس لیے نبی کریم نے فرمایا کفابل بر قزب ما سامیا بندے کے قذاب ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ ہر سنی سنائی کو آگے نقل کرنا شروع کر دیں ہاں جی کیا مراد ہوتا ہے ہاں وہی فرد کامل تو آ گیا الفاظ ہاں جی ازواجہم اب حکم چوتھا وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پہ اور نہیں ہوتے ان کے لیے کوئی گواہ مگر صرف وہ خود علف صرف وہ خود ہی گواہ ہیں دوسرے گواہ کوئی نہیں اب اس کو کہتے ہیں کزف اس کو کیا کہتے ہیں کزف کہتے ہیں اب اس کزف کا طریقہ یہ ہے ایک شخص اپنی بیوی کے متعلق خود کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا ہے اس کے پاس دوسری شہادت نہیں ہے خود کہتا ہے کہ میں خود معائنہ کر چکا ہوں میں خود دیکھ چکا ہوں دوسرے گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کو لیان کیا جائے گا وہ بھی لانت کرے گی اور وہ بھی لانت کرے گا جب لیان ہو جائے گا تو میاں بیوی کا آپس میں نکاح ختم ہو جائے گا وہ جدا اور وہ بھی جدا یہ حکم ہے جو اپنی بیویوں کو توہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے سوا اپنے وجود کے پس گواہی ان میں سے کسی کی چار گواہی تو اللہ کے نام کی یوں کر کے دیکھ ان لمن سادکین میں بالکل سچ بول رہا ہوں پانچویں یوں کر کے دیکھ لعنت اللہ اللہ ان کان القاظبین مجھ پہ اللہ کی لانت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں ودرحل اذاب ان أَنْ تَشْهَدَ شہادا تم بِاللَّهِ اور دور دور کیا جا سکتا ہے اس عورت سے حد ذناح کا عذاب اگر وہ یوں گواہی دے چار گواہی اللہ کی کہ ان نحول القاضبین میرا خاون بالکل جھوٹ بول رہا ہے میرے اندر یہ عادت نہیں ہے اور پانچویں یوں کسم اٹھائے کہ اللہ کا گزب پڑے مجھ پر اگر میرا خاون اس معاملے میں سچا ہو تو بس جب ایسا ہوگا تو نہ میاں میاں رہے گا نہ بیوی بیوی رہے گی الگ تھلگ ہو جائے گی وَلَا, ولا فضل اللہ علیہ و رحمت زجر ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پروس کی رحمت تو اس کی جزا کہاں ہے معذوف ہے اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اس کی رحمت تو لافاظہ قوم اللہ تمہیں شرم سار کر چکا ہوتا ذلیل کر چکا ہوتا جیسے تم کام کرنے کے عادی ہو اللہ اپنے فضل سے تمہارے نکلنے کے قوانین بنا دیتا ہے ورنہ جس طرح تمہاری عادات ہوتی ہے بے سوچے سمجھے کام کرتے ہو اللہ نے کب کا تمہیں ذلیل کر دیا ہوتا مگر یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے وہ ان اللہ طوابن حکیم لفاظہ حقبہ ان اللہ طوابن حکیم اور تاقیق اللہ توجہ کرنے والا بھی ہے حکیم اور گہرے علم والا ہے ان الفق <بِالعفق> تحقیق وہ لوگ جو لے آئے ہیں نا ایک طوفان اٹھا کے اس بتم ایک ٹولی ہے مستقل جو تم ہی میں سے ہے وہ بھی دعوے دار ہے کہ ہم ایماندار ہیں اسبتم من جو یہ تہمت لائے ہیں نا بنا کے لاتا سب و شر او میاں مسلمانوں تم مغموم مت ہو کہ ایشا ہرم رسول پہ انہوں نے تہمت لگائی ہے ایشا صدیقہ پہ لگائی ہے اب کیا بنے گا یہ خیال مت کرو کہ تمہارے لیے وہ برا ہوگا نا نتیجے کے لحاظ سے تمہارے لیے بہترین ہے خیر اللہ کو اسے کہ جب آسمانوں سے برات نازل ہو جائے گی تو پھر آپ لوگ تو ساری دنیا پہ یہ ببا کے دوگ یہ اعلان کر سکیں گے کہ عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے جس کی صفائی اللہ نے عرش برین سے دی ہے اور یہ بھی تمہیں پتا چل جائے گا کہ آئندہ کے لیے بھی اگر کسی سچے آدمی پر کوئی تہمت لگائے گا تو اللہ اس کی صفائی خود آسمانوں سے نازل کر دیں گے اس لیے تمہارے لیے بہترین ہے اگر تہمت لگانے والوں نے توہمت لگائی ہے گھبرانے کی بات نہیں لیکن لمبر منہم مقتص ہر ایک مرد کو ان میں سے وہی کچھ ملے گا جو کچھ کما رہا ہے وہ گناہ کسی قسم کا ولزی طلح کب رہو منہم اور وہ شخص جو سرپرست بنا ہے کب بڑے بہتان اٹھانے کا طلح سرپرست بنا ہے عبد اللہ ابن ابئی سلول جو سرپرست بنا ہے بڑے بہتان اٹھانے کا ان میں سے لہو عذاب عظیب اس کو عذاب ہوگا بہت بڑا لولا لا ایک سمیت او مسلمانوں زجر مسلمانوں کیوں نہیں یوں ہوا جب تم نے سنی تھی یہ بات بہتان والے زنل مومنون گمان کرنا چاہیے تھا مومنوں کو مومن عورتوں کو بے انفسہم خیرن اپنے لوگوں کے متعلق اچھائی کا تم نے بھی برے وسوسے کے اندر پڑ گئے کہ پتہ نہیں خدا جانے ایسا ہوگا معاملہ تمہیں ایسا نہیں چاہیے تھا جب تم نے سنا تھا کہ حرم رسول کے متعلق انہوں نے بے بنیاد بہتان اٹھایا ہے تو مومن مرد اور عورتوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے اپنے لوگ تھے یہ عائشہ صدیقہ اور ابو بکر صدیق اپنے لوگوں کے متعلق تو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا بے عن فسین کمانا اپنے لوگ اپنے لوگوں کے متعلق اچھائی کا وکال و حاضا عفق المبین اور بول اٹھنا چاہیے تھا ان تمام کو کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور کھلم کھلا جھوٹ تم نے بھی چپ ساتھ لی نبی علیہ السلام پریشان تھے ایک ایک سے پوچھتے تھے یار تو بتا تیرا کیا خیال ہے عائشہ صدیقہ کے متعلق یہ جو بات سنی جا رہی ہے تیرا کیا خیال ہے کوئی کچھ کہتا کوئی چپ ہو جاتا تھا حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا حضرت آپ کے لیے کوئی عورتیں کم تو نہیں ہو گئی اس پہ بڑا درد لگا نبی علیہ السلام کو بڑا غم آیا کہ علی کو ایسا نہیں چاہیے تھا ایسی بات کرنا حضرت عثمان سے پوچھا حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے وجود پہ آج تک مکھی بیٹھتی نہیں دیکھی جو اللہ کریم آپ کے وجود پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا آپ کی سیج بچھانے والی فلیت عورت کیسے ہو سکتی ہے یہ تو ممکن بھی نہیں ہے اس لیے آپ تو گھبرائیں نہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے چپ ساتھ لی کسی نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یا انسان جو ہے اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں تم نے ایسا کیوں خیال کیا تمہیں فوراً بول پڑنا چاہیے تھا کہ جو طوفان لگانے والے ہیں یہ بھوک رہے ہیں کتے پیغمپر کی سیج بچھانے والی کبھی ناپاک عورت نہیں ہو سکتی ایسی بات ممکن بھی نہیں لولا جا بے اربات شہادا یہ منافق جو شور مچا رہے ہیں کتے بھوک رہے ہیں گلی کوچوں میں میدانوں میں جنگلوں میں آس پاس بھی ہوایں اڑا رہے ہیں یہ اپنے پورے گواہ کیوں نہیں لے آتے چار گواہ کیوں نہیں پیش کرتے فیضلم یا تو بس جبکہ وہ نہیں لا سکے اپنے گواہ تو سن لو الا کا اللہ کے نزدیک ان جیسا جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں بڑے کازے میں فضل اللہ علیہ و رحمت ہوفی دنیا پھر زجر ہے مومنوں کے لیے اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر و رحمت اس کی دنیا اور آخرت میں البتہ تچ کر لیتا تم کو پہنچ جاتا تم کو بیچ اس کے جو مشغول ہو چکے تھے تم بیچ اس کے عذاب بہت درد والا یہ تو اللہ کا فضل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کریم کی عزت کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائی جائے چاہے آواز اٹھانے والوں کے ساتھ بندے کا حصہ نہ بھی ہو اب بھی خاموش رہنے والا آدمی جو ہے اس معاملے میں وہ اللہ کے نزدیک محبوب آدمی نہیں ہے پیغمبر کی عزت و احترام کے خلاف اگر کوئی بکواس کرے تو چیخ, چیخ نکل جائے آدمی کی زور زور سے شہادت بیان کرے اس بات کی کہ یہ بکواس ہے پیغمبر کی عزت پہ داغ اور دھبا کبھی برداشت نہیں ہو سکتا اس طلق کو نہ بے ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب تم اس بےحودہ بات کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے بے اپنی زبانوں کے ساتھ بات کہتے تھے اپنی زبان سے دوسرا اس سے لے لیتا تھا کہ فلاں ایسی بات کر رہا ہے تیسرا اس سے لے لیتا تھا تکول نہ بےفواہ کم مال کم بہی علم اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے وہ چیز جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے اور تم سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ بالکل آسان ہے کا سبو نہ ہو عظیم کہ وہ اللہ کا نزدیک بہت بڑا کیس تھا معلوم ہوا معمولی سے معمولی گناہ بھی جس میں اللہ کی طرف سے حکم ہو یا اللہ کی طرف سے منع ہو اس کو معمولی سمجھ کے آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کی مار اور غذب اور پھٹکار کا مصداق بنتا ہے اس لیے اللہ کے معاملے میں جو حکم شریعت سے ثابت ہو جائے کہ یہ حکم کرنا ہے اللہ کا حکم ہے کہ بات کرو یا یہ حکم ہے کہ یہ کام نہ کرو اس کام کو آدمی معمولی نہ سمجھے اگر معمولی سمجھ کے کرے گا تو اللہ کے دربار میں بہت سیریس کیس بن جائے گا وہ ہوا عظیم آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہ کی طرف نہ دیکھے بلکہ اس ذات کی طرف خیال کرے جس ذات نے حکم دیا ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے اس لیے معمولی سیدھے ادبی بھی بعض اوقات آدمی کے ہابتے ایمان کا سبب بن جاتی ہے ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے وولا اس سمے تم ہو پھر زجر وہ کیوں نہ ایسا کیا تم نے جب سنا تھا تم نے اس کو تم نے کیوں نہ کہا ماں یقون و لنا بھائی ہمیں تو یہ مناسب ہی نہیں کہ ہم اس قسم کا ذکر بہتان کا اپنی زبانوں پہ بھی لائیں تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی زبان پہ لانا بھی اس کو گناہ سمجھ پہ انتقم بحاذا کہا گا شریکوں سے پاک ہے میرے اللہ جس طرح تیری الوہیت کی چادر کا کوئی ہم سر نہیں ایسے ہی محمد الرسول اللہ کی سیج بچھانے والے کی تہارت کا بھی شریک اور کوئی نہیں سبحان کا النظیم یا زکم اللہ اچھا ہم اب تمہیں وسیعت کر رہے ہیں انت ادول ہی مت کے کہ کہیں دوبارہ اس قسم کی بات اپنی زبانوں پہ لاؤ آباد کبھی بھی نہیں کرنا ان کن تمین اگر تم ایماندار ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور واضح کر رہا ہے اللہ تمہارے لئے اپنی آیات اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے تحمت جو لگائی ان منافقوں نے اس کی علت کیا تھی علت تحمت ان الَّذِينَ يُحِبُّونَ تاکہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اشاعت ہو جائے بے حیائی کی ان لوگوں کے اندر جو ایماندار ہیں اس لیے وہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں نا کہ جب یہ چرچہ زیادہ ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے چلو یہ کوئی جرم کی بات نہیں نبی کے گھر بھی ایسا کام ہو رہا ہے نعوذ باللہ تو ہم نے اگر کر لیا تو کیا بات ہے یہ منافق لوگ چاہتے ہیں کہ اشاعت ہو جائے فائشہ اور بے حیائی کی ایمانداروں کے اندر لحم عذاب علیم ان کے و کے لیے ذہب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں ولہم ون تم لال اللہ جان تہ حقیقت کو تم نہیں جانتے اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارا رحمت اس کی لآج لکم بالعقوبہ لآج لکم بالعقوبہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اوپر تمہارا رحمت اس کی تو جلدی جلدی تمہیں بھی مار چکھا دیتا لآج لکم بالعقوبہ وَاللَّا وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمِ مگر اللہ کریم بڑا شفیق اور مہربان ہے लग... یا الذین مومنوں کو حکم بالعوبت او ایماندارو نہ پیچھے چل جایا کرو شیطان کے قدموں کے اور جو پیچھے چلے گا شیطان کے قدموں کے وہ زلیل ہوگا معذوف ہے وہ کیا ہوگا ذلیل ہوگا یو ضلف دنیا و یا مربل فاشائے ول من کر اس لیے کہ وہ شیطان امر کرتا بے حیائی کا اور ناپسندیدہ کاموں کا شرک کا ولاء ولا فض اللہ علیہ کم و نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تو ماض کا امن من احدن آبادا نہ کبھی پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک بھی کسی وجہ کے ساتھ کبھی بھی اللہ پاک اگر فضل نہ کرتا تو پھر تم ایک دوسرے پہ تہمت لگا لگا کے سارے لوگ جو بدنام ہو جاتے ولا کن اللہ ذکی میشا لیکن اللہ ہی پاک رکھنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ولہ و سمی علی ولا یا تل اول الفضل میں نہ کمی کریں اول الفضل جو سخی مالدار اول الفضل سخی مالدار یعنی ابو بکر سے دیکھ نہ کمی کریں سخی مالدار جو تم میں سے ہیں اور گنجائش والے بھی ہیں اس معاملے میں کمی نہ کریں کہ وہ دے دیں قریبیوں کو مسکینوں کو مہاجرین کو فی صدی اللہ اور اگر ان پہ کوئی ناراضگی ہو تو ولی فو درگزر کر دے ولیس فہو اپنے دل سے بھی مٹا دیں وال دل سے بھی مٹا دے سفا کہتے ہیں تلی کو جس طرح تلی صاف ہوتی ہے اسی طرح اپنے دل کو بھی سفا کر دے اللہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے ولہ ببور صدی کے اکبر نے قسم کھا لی تھی کہ جو مستا بن اثاثہ ہے نا ان کا بھانجا تھا مستہ مستہ ہاں اس نے بھی کوئی ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تھی بھی پتہ نہیں لگ رہا یار پھوپی ہماری جو ہے عائشہ صدیقہ اس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے خدا ای جانے کیا بات ہے یعنی اس نے صفائی پیش نہ کی یوں ہی گول مول بات کر دی اس کا رنج تھا ابو بکر صدیق کے دل میں کہ میں اس پہ ہمیشہ صدقات خیرات بھی کرتا ہوں ہمارے گھر سے کھاتا بھی ہے مگر جب ہمارے سر پہ آن پڑی ہے تو الٹا یہ بھی اس قسم کی باتیں کرنے لگا ہے کہ دوسرے بہتان لگانے والوں کی تائید ہوتی ہے اس میں شک کی بات کرنے لگا اس لیے انہوں نے کہا میں آئندہ اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں تو اس وقت اللہ کریم نے فرمایا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بات جو ہے وہ معاف کر دیں اور اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ خرچ کیا کرتے تھے اب بھی وہ خرچ کریں ان یعم الموسنات اور منافقین کے لیے دھمکی وہ لوگ جو موسنت پاک دامن بیبیوں کو تہمت لگاتے ہیں اللہ بے خبر قسم کی جن کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے اتنی نیک بیبیاں ہیں المومنات جو ایسی عورتوں پہ تو لگاتے ہیں لانا تو ان کو دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا جس دن تشہد ولی مل سینا تو ہم گواہی دیں گے اوپر ان کی ان کی جیبیں زبانیں ان کی اور ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے بس بب اس کے جو کچھ وہ کرتوت کیا کرتے تھے اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ جزا ان کی حق سچ کی ان اللہ اور وہ جان لیں گے اس دن ان کل تحقیق اللہ ہی وہ سچ ہے جو کل کھلا عدل والا ہے دن پتا چلے گا اور الخبیسات الخبی پلیت عورتیں پلیت مردوں کے لیے اور خبیس مرد خبیس عورتوں کے لیے پاک بی پاک مردوں کے لیے پاک مرد پاک بیوں کے لیے الا وہ سارے جتنے کے جتنے طیبین طیبات ہیں وہ بالکل بڑی ہیں اس سے جو کچھ وہ بکواس کر رہے لہم مغفرت انور ذکن کریم جو انہوں نے تہمت کو برداشت کیا ہے ان کی برداشت کے مقابلے میں ان کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور رزق بھی ہوگا بڑی عزت والا یا الذین آمنو اب قواعد شروع ہو گئے سات قائدے بیان ہو گئے وہ سلسل. یہاں سے پہلا قاعدہ یا الذین آمنو او ایماندارو لا بیوتا نہ داخل ہو جایا کرو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے البتہ اگر دوسرے گھر میں جانا ہو اجازت لے لیا کرو سلم یوں ہی چپ کے اچانک نہ جایا کرو بلکہ سلام دیا کرو ان گھر والوں پر دوسرے گھر والوں کے لیے کیا یہ تو تمام کے لیے ہے ہاں خیر الحم تذکرون یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فعلم تجدو فی ہا آہادن اگر نہ پاؤ تم بیچ اس گھر کے کسی ایک کو جو تمہیں اجازت دے آدن یا زن کوئی ایک جو تمہیں اجازت دے تو فلا فلاں پس نہ داخل ہوا کرون میں ہتھیم ہتا کے اجازت مل جائے تم کو آ جائے وہ گھر والا اور پھر آ کے تمہیں اجازت دے پھر داخل ہو سکتے ہو یوں نہیں داخل ہو سکتے چاہے سال بھی کھڑے رہو لکمرجے اور, اور اگر کہا جائے تم کو کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو دھرنا مال کے کڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہو واؤ از کال وہ زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے تمہارے لیے ولہ ماتا ملون اللہ ہی جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو خوب جاننے والے ہیں اچھا جناب یہ ہتہ تس ہتھا تستا نے سو ہتّہ کہ تم کیا کر لو ہے ایک معنی تو اجازت کا ہے ایک معنی یہ حتہ تستا نسو تم باہر سے جب بولو تو ان سے پکڑے جاؤ یعنی وہ گھر والے سمجھ جائیں کہ واقعی یہ فلا آدمی ہے جو پہلے بھی آیا جایا کرتا ہے تستا نسو کا مانا نہیں تو چلو ویسے قرآن لایا سو یہ واپس نہیں آنا ہاں <تصفح> ایک, ایک تو ہے نا ہتھا تستا اجازت لے لو اجازت ہتھا تستا نے کہ تم کیا لے لو یا مانا ہتہ کہ تم مانوس ہو جاؤ کیا ہو جاؤ مانوس ہو جاؤ یعنی ان اندر والوں کا جس جن کے ساتھ تمہارا پہلے تعارف ہے آنا جانا ہے اور جو عادت تمہاری پہلے ہے کہ پہلے دروازہ کھٹکھٹا کے جاتے ہو یا ایسے کر کے جاتے ہو وہ مانوس ہو جائے انہیں پتہ چل جائے کہ فلا آدمی آ گیا ہے اس وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی حتی سو اجازت مانگ لو یا تمہارے ساتھ ان کو ان سے پیدا ہو جائے پہلے آمد رفت والا جو تمہاری عادت ہے اس کے مطابق وہ سمجھ جائیں کہ فلاں آدمی آ گیا ہے جس کا پہلے بھی آنا جانا ہوتا رہتا ہے پھر وہاں کھڑے ہو کر اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ کے داخل ہو وہ ایسے گھروں میں جن میں کوئی رہتا نہیں ہے غیر مسکون تن جیسے ایسے گھر جہاں کوئی سرائے خانہ ہے جس میں مستقل رہائش کسی کی نہیں ہے یا راستے میں جب بنے ہوئے ہوتے ہیں کو کمرے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آتا جاتا مسافر کبھی یہاں رات کو ٹھہر جائے آرام کر لے ہانات ہو گئے ہاں ہاں بہرحال اس قسم کے اگر مکان ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں فیا متا اگر اس کمرے میں اس مکان میں تمہارا کچھ سامان پڑا ہو اور کوئی دوسرا رہتا بھی نہیں تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں واللہ یعلم ما تبدون تو بن تب تم اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو دوسرا قانون جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو کلو منی نے فرما دے مومنوں کو کہ نیچے کر کے رکھیں اپنی آنکھیں و یا فضو فروجهم اور محفوظ کر کے رکھیں اپنے ننگے جو کو ذالک ذکالهم یہ بہترین پاکیزگی کا سبب ہے ان کے لئے ان اللہ خبیر بما يسنون اللہ خوب خبر رکھتا ہے اس کی جو کو تم کام کرتے ہو ہاں یہاں کے بڑے کیا مطلب اپنی نیچے رکھ کے پر یا نہیں نیچے ہو. اس کا مطلب ہے نیچے ہو اوپر نہ اٹھی ہوئی. اور, اور اسی طرح کہو مومنات عورتوں کے لیے بھی کہ یب ز نمن اب سارے ہرنا نیچے کر کے رکھیں اپنی آنکھیں یا فزن فروج اور محفوظ کر کے رکھیں اپنے نگیزوں کو کہیں کھلنے نہ پائے ولا اور نہ ظاہر کریں اپنی اس زینت اور ٹھاٹ باٹ کو نہ ظاہر کریں کسی کے سامنے بھی سوائے اپنے خامد کے علامہ ظہر مگر وہ جو خود بخود ظاہر مجبوراً ہو جاتے ہیں مثلاً ہاتھ ہو گئے اور کام کاج کرنے کے لیے دو پاؤں ہو گئے وہ اگر ننگے ہو جائیں وہ نظر آ رہے ہوں تو ان کا کوئی حرج نہیں ول یز دب نبرنا اللہ اور چاہیے کہ خوب اور کے چلیں اپنی پردے والی چادروں کو اللہ جیو اپنے پہلووں پر دونوں طرف لپیٹ کے چلیں ولاب دین زینت اور نہ ظاہر کریں اپنے اس زینت کو مگر اپنے خامدوں کے لیے او آبا یا اپنے باپ کے لیے آبا بہولت اپنے سسرال کے صبروں کے لیے او ابنا یا ان کے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامد کے بیٹوں کے لیے او اخوان ہننا یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے او بنی اخوا یا اپنی بہنوں کی اولاد کے لیے او نشا اہننا یا اپنی عورتوں کے لیے او ماہ ملکت امان یا ان لونڈیوں کے لیے یا ان غلاموں کے لیے غیر من جو شہوت والے حاجت والے نہیں ہیں اربا کہتے ہیں عورتوں کی خواہش رکھنے والے آلے کو غیر اربت میں نرجالے جو نہیں صاحب اربا کے مردوں میں سے یا بالکل رہے ہیں بچے جو ابھی تک نہیں متلے ہوئے اوپر نگیز عورتوں کے جن کو پتہ بھی نہیں ابھی تک کہ عورتیں کس لیے ہوتی ہیں کس لیے نہیں ہوتی وَلَا اور نہ زور زور سے مار کے چلے اپنے پاؤں کی دھمک تاکہ معلوم کیا جائے وہ چیز جو چھپا کے رکھ رہی ہیں وہ اپنی زینت سے جب پاؤں زور سے مارے گی تو اس کا آواز آئے گا اس لیے آہستہ آہستہ چلیں توبہ کرو اللہ کی طرف سارے, کے سارے او مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ من دینا نہیں تو اس کے کوئی ہو اندر ڈالے آج... ہوئے ہوتے ہیں نا کبھی اسیاں کبھی کنگن کبھی کچھ کبھی کچھ اگر زور سے چلیں گی اس ارادے پہ تاکہ وہ جھانجرے وغیرہ جو ہیں اس کی آواز محسوس ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ ان کے اور نکا کر دیا کرو بیواؤں کا جو تم میں سے ہیں سالی نہ من عباد اور وہ نیک و کار جو تمہارے غلاموں میں سے ہیں و اما تمہاری لونڈیوں میں سے ہے عباد لونڈے لے لونڈیاں کم لوڈیاں فقرا اگر وہ فقیر ہیں اس لیے نہیں کرنا چاہتے شادی تو یوگ نہ مل من فضل اللہ اس کو اپنی فضل سے بے پرواہ کر دے گا اللہ بھائی ٹہر کٹھے چلنے آنا تو لگا پہلے پتا کرونا اچھا بس میں آتا پہ ان سے ختم کی تھی بیٹھے نکاحن ہتھا ملا اب ایک حکم اور آتا ہے چاہیے کہ کوشش کر کے بچ کے رہیں وہ لوگ لا يجدون نکاحا جو نہیں پا سکتے نکاح کی طاقت کو یعنی حق ماہر دینا ان کے لیے عذاب معلوم ہو رہا ہے یا خرچہ ہم کیسے کریں گے حتّہ یگن یحم اللہ من ہی حتہ کہ بے دولت مند بنا بے ان کو اللہ تعالی اپنے فضل سے بعض لوگ اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ ہمیں اس کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا ہم فقیر آدمی ہیں گویا ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے غریبی کے وجہ سے شادی روکنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی توکل پہ آدمی شادی کرے کیوں اس نیت پہ کرے گا کہ میرا ایمان جو ہے اس میں پاک دامنی اور افت کا سبق موجود رہے اللہ کریم اس کو اپنی قدرت کے ساتھ دولت مند بھی کر دے گا وہ غریب نہیں رہے گا ولزی نے یب تلک وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں اپنے لونڈوں سے ان کو مکاتب بنانے کے لیے کہ مجھے اتنا کما کے لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا جو لوگ تلاش کرتے ہیں اپنے لونڈوں سے مک... کتابت کرانا یعنی مکاتب بنانا اس کو نما ملکت ایمان کم اپنے لونڈوں سے تو فکات بے شک ان کو مکاتب بنا لو ان علم تم فیہم خیرہ اگر تم محسوس کرتے ہو ان کے اندر کہ کمائی کی طاقت ان کے اندر ہے جتنا مال مجھے مطلوب ہے وہ کما کے مجھے دے دیں گے اگر یہ محسوس ہوتا ہے تو پھر بے شک اس کو مقرر کر دو اور مکاتب بنا لو وہ لذی آتا کو اب جو مال مکاتب ہے اس نے تمہیں دینا ہے اب وہ اپنی کمائی خوب کر رہا ہے مگر تم مگر محسوس کرو کہ یہ بیچارہ بڑا مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس کی جان تو چھوٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرا مطلوبہ مال مجھے کما کے دے نہیں اور مشکل نظر آتا ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہو جائے تو تم جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوۃ نکالا کرتے ہو نا اپنے اس مکاتب کو اسی زکوت سے کچھ امداد بھی کر دو ممال اللہ دے دیا کرو ان کو اللہ کے مال سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے ولا تک رہ فتحت کم اور نہ مجبور کیا کرو اپنی لونڈیوں کو اوپر بدکاری کے اگر وہ ارادہ کرنا چاہتی ہوں بچ بچ کے رہنے کا او ابو جہل لے تب تک ارز تیری گندی عادت ہے کہ لونڈیوں سے بدکاری کروا کے مال بٹورتا ہے تو لے تب تک ارز تاکہ تلاش کرو تم سامان گٹیا دنیا کا وہ میں یوک رے جو ان پہ جبر کرے گا تو تحقیق اللہ بعد جبر کرنے ان کے غفور الرحیم اللہ ان کے غلطی کو غلطی نہیں بنائے گا مٹا کے مہربانی کر لے گا معلوم ہو گیا کسی لونڈی پہ یا کسی شخص پہ اگر جبر کیا جائے جبر کر کے اور اس سے بدکاری کروائی جائے چاہے قتل کروایا جائے چاہے طلاق دلوائی جائے چاہے بدماشی کروائی جائے تو وہ مجبوری کی حالت میں اگر جہاں اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو کہ میری جان چلی جائے گی اگر میں اس کی بات نہ مانوں جہاں موت و حیات کی کشمکش میں اتنا مجبور ہو کے طلاق دے گا تو وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی اور اسی طرح بدماشی کرے گا تو اس کا گناہ بھی اس کے سر پر نہیں ہوگا اگر شراب پیے گا تو اس کا گناہ بھی اس کے سر پر نہیں ہوگا کیوں اللہ فرما رہے ہیں جب ان کو مجبور کر دیا جائے لونڈیوں کو مجبوری کی بنا پر اور اتنا مجبور کہ انہیں خطرہ ہو کہ ہماری جان چلی جائے گی اگر یہ ہم نے یہ ایسا کام نہ کیا جہاں موت کا کھٹکا ہو وہاں اگر وہ برائی کرتے ہیں تو کرنے والے پہ گناہ نہیں ہوگا کروانے والے پہ گناہ ہوگا یہی سے س... ہاں عادت تھی نا بجال کی یہ نہیں یہ قانون مختلف بیان کیے جا رہے ہیں ہوئی بات ہے نا آقا تھی نوٹ سناوا ہاں مومنوں کے لئے تو قاعدہ ہے نا کہ کہیں ان کے اندر وہ عادت نہ آ جائے قانون تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا بھائی والا قد انزلنا الیکم آیات مبینات بات ہے کہ اتارا ہم نے طرف تمہارے آیات کھلم کھلی ومسلم من الذين خلو من قبلکم اور قصے کہانیاں ان لوگوں کی طرف سے جو بوڑ چکے ہیں تم سے پہلے مئ علمتقین دیکھا یہ نیری نصیحت کس کے لیے ہے متقین کے لیے معلوم ہوا کافروں کے حالات بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں تو مومنوں کی عبرت کے لیے ہے آواز کے لیے اللہ نور سماوات ولر مسل نور ہی کمشکات اللہ ہی ہے یہاں رکھو سبق ختم کرو آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض یہ ہے اصل سورہ نور کا دعویٰ جس میں تمام کائنات اور کائنات کے تمام حالات کو روشن رکھنے کی دلیل ہے اللہ ہی چاندنا ہے آسمانوں اور زمین کا یعنی یہ سارے آسمان و زمین اور کائنات جو روشن ہیں یا موجود ہیں ان کے وجود کا اصل سبب ذات الہی ہے اللہ ہی روشنی ہے چاندنا ہے آسمانوں اور زمین کا یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے نور نبوت کی تمثیل ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی یا ہر مومن کی یا ہر انسان کی یا انسان کے تمام ہوا خمسہ کو آکلا اس کی تمثیل ہے یہ سب غلط ہے صحیح یہی ہے جس کی طرف قرآن پاک کا ظاہر بول رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک کندیل چراغ دان روشن ہوتا ہے اس چراغ کی وجہ سے جس چراغ میں زیتون کا تیل ڈال دیا گیا ہو ایسے ہی ظاہر میں تو وہ کندیل اور چراغ دان جل رہا ہے حقیقت میں اس کے جلنے کا سبب وہ تیل ہے سیتون والا ایسے ہی بظاہر تو یہ کائنات چل رہی ہے موجود ہے روشن ہے مگر اس کا ظہور اور وجود اور روشنی کا سبب اصل ذات الہی ہے اور کوئی چیز بھی نہیں لہذا یہاں مثال جو ہے وہ نور الہی کی مثال ہے اور کسی چیز کی مثال نہیں اس لیے مانا یوں کریں گے اللہ نور سماوات و اللہ ہی چاندنا ہے آسمانوں اور زمین کا اب اس کے چاندنے کی اس کے نور کی مثال پیش کی جا رہی ہے کیونکہ اللہ کی مثل کوئی نہیں مثالیں ہیں کیونکہ اللہ اپنی صفات کے لیے خود بھی مثالیں پیش کرتے ہیں لاہال فلا تذر بہمسال لوگوں کو اجازت نہیں اللہ کی مثال پیش کرنے کی اللہ خود اپنی صفات کی مثال پیش کرنا چاہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے اب اللہ کریم خود اپنے ذاتی اور صفاتی نور کی مثال پیش کرتے ہیں وہ یوں مثل کا مشکل مثل اس کبے اور جالے کے ہے جس آلے جالے کے اندر چراغ رکھا ہو اور چراغ فی سوجا جتن شیشے کے چراغدان میں ہو شیشے کی کندیل میں ہو اور وہ کندیل یوں چمک رہا ہو گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے جو چمک رہا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ چمک جو رہا ہے تو کس وجہ سے یو کا تو منشا جہ رہا وہ جلایا گیا ہے روشن کیا گیا ہے زیتون کے درخت سے جو برکت والا ہے نہ تو سرے سے وہ مشرق کی طرف پڑا ہے تیل زیت